ائ لدین آمن اے ایمان والوں لاتا کلر ربا تم سود نہ کھاؤ سود کا لین نہ کرو ادآم مدا آفا دگنا چوگنا کر کے فصل فرماتے ہیں کہ سود تو بالکل حرام ہے چاہے ایک پائی ہو لیکن یہاں پر ادافم مدا ہرگز یہ معنی نہیں کہ دگنا چوگنا سود ہی حرام ہے دوسرا سود حرام نہیں ہے سود تو ہر حال میں حرام ہے لیکن یہاں پر یہ فرمایا گیا ادافا مدا اس لیے انہیں مزید تبی کرنے کے لیے کہ سود خور اتنا مال کا حریص و لالچی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غریب کی غربت کو نہیں دیکھتا اگر مہلت دیتا ہے مقروض کو تو سود کی رقم کو اور بڑھا دیتا ہے جیسے بینکوں میں آج بھی یہی ہوتا ہے اگر آپ نے قرضہ لیا تو ایک سودی مقدار پر قرضہ ملے گا اور پھر اگر یہ لون میں تاخیر ہوئی تو سود کے پرسن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ وہی زمانے جاہلیت کا نظام ہے جسے ہم نے بینکنگ کا نظام قرار دے دیا اس کے متعلق آپ سننا چاہیں اور سننا چاہیے ہمیں تو یہ کیسٹ ضرور سنیں سود سے بچنا ممکن ہے و تق اور اللہ سے ڈرو سوال یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ سود کا لینا دینا میری مجبوری ہے قرآن مجید فقان حمید نے کتنا پیارا اصول بیان کیا کہ اپنی مجبوریوں سے کیا ڈرتے ہو تم ڈرو تو کس سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاح پا جاؤ النَّارَ تقل اس جہنم کی آگ سے ڈرو وہ عدت لل کافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی وہ عطی اللہ وہ رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لاء القم تاکہ تم پر رحم کیا جائے کاش ہم ان آیتوں پر عمل پیرا ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جائیں اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں ان آیات میں دو چیزیں فرمائی گئی لال لقم تفلیح لال تو تم کامیاب بھی ہو جاؤ گے اور تم پر رحم بھی کیا جائے گا رحمت پانے کے لیے اور کامیابی کے لیے تقوا پرہیزگاری اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری انتہائی ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما رہے گی اساری اور کوشش کرو الا ماؤ فرم کم اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے وہ جنت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو ساری ایک مانے دوڑو سبقت لے جاؤ نیک اعمال ایسے اختیار کرو یہ فکر اپنے اوپر سوار کرو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت عطا ہو جائے وہ جنت اردو ہس سواوات اردو اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کے ایک کونے میں سما جائیں اتنی بڑی جنت ہے او عدت لمتیب پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی اتنی بڑی جنت ہے کہ جو جنت کا سب سے ادنا جنتی ہوگا ایک روایت کے مطابق دنیا کی زمین سے چار گنا زیادہ جگہ اسے جنت میں دی جائے گی متقیوں کے لیے جنت تیار کی گئی متقی کون ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا متقیوں کی چند صفات بیان ہوئے اللہ فقو نفس و متقی وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پریشانی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی دونوں حالتوں میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آج کل ہمارا تو یہ عالم ہے کہ کوئی بیماری آ جائے تو صدقہ دیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں کچھ عجزی بھی پیدا ہو جاتی ہے لیکن جب نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو اس وقت نہ تو اللہ کی راہ میں دینا یاد آتا ہے نہ رو رو کر دعائیں مانگنا یاد آتا ہے نہ اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچنے کی توفیق ملتی ہے اللہ کرم کر دے اور ایسی توفیق مل جائے کہ ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کریں اسی کی عبادت کریں اسی کی راہ میں خرچ کریں متقی لوگوں کی دوسری نشانی ولکا مینل و متقی لوگ غصے کو پینے والے ہیں غصہ ان کے کنٹرول میں ہے بس انسان غصے میں آ کر ناجائز کلمات زبان سے کہہ دیتا ہے کسی کا دل دکھا لیتا ہے غصے میں آ کر ظلم کر لیتا ہے غصے میں آ کر طلاق بھی دے دیتا ہے حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ غصے میں طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے لیکن کتنی نادانی ہے آ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں نے غصے میں تین طلاقیں دی ہیں تو مفتی صاحب تو یہی کہیں گے جناب طلاق ہو گئی تو کہتے میں غصے میں تھا تو بتائیے کہ کیا کوئی آدمی ایک اچھے موڈ میں ہو اور وہ خوش ہو اور وہ طلاق دے گا تو طلاق تو دی جاتی ہے غصے کے عالم میں تو غصے کا عالم ہو تب بھی طلاق تو ہو جاتی ہے مگر سوچیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب غصہ تھم جاتا ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے جب انسان پر غصہ تاری ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی اور وہ مستقبل کو فراموش کر دیتا ہے اور پھر وہ سب کچھ مٹانے کو لگ جاتا ہے اسی لیے کہا گیا غصہ عقل کا دشمن ہے یہ کیسے سمات کیجیے عقل کا دشمن غصے کا علاج یہ ہر مسلمان کو مہینے میں ایک دفعہ تو سننی چاہیے کہ نہ جانے کب اس پر غصہ تاریخ ہو جائے اور وہ بہت بڑا نقصان کر لے غصے میں کلیمات کفریہ بھی بک لیتے ہیں لوگ اللہ تعالی ہم سب کو ناجائز غصے کے اظہار کرنے سے محفوظ فرمائے اللہ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے واللہ يحب المحسنين اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے نیک لوگوں کی مزید علامتیں بیان ہوئیں والذین اذا فعلوا فاخشت یہ نیک لوگ یوں تو نیک ہیں لیکن کبھی غلطی ہو جائے جب وہ غلطی میں فاحشتا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے آؤ وال اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں اللہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں روتے ہیں معافیاں مانگتے ہیں اور رجوع لاتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ پھر وہ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ, اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کو بخشنے والا یقیناً اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے نادانی میں کبھی غلطی ہو جائے تو فوراں توبہ کر لیتے ہیں وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوْا لمون اور پھر جان بوجھ کر اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے ضد نہیں کرتے اڑ نہیں جاتے امام غزالیہ فرماتے ہیں ہر انسان کو چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے فورن توبہ کر لے ابھی اور اسی وقت کر لے اور سچی پکی توبہ کرے سچی پکی توبہ کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ گناہوں کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو اللہ سے معافی مانگے اور سچی پکی توبہ کی اہم شرط یہ ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ مالک و مولا اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا پھر اگر شیطان بہکا دے اور گنا ہو جائے پھر فوراً توبہ کر لے ان وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ شیطان کبھی کبھی وسوسہ دیتا ہے کہ پہلے تو نے نیت کی تھی سچی پکی توبہ کر کے نماز شروع کر دی تھی ایک مہینہ تو تو درست رہا پھر شیطان نے تجھے بہکا دیا پھر آج تیری نماز کزا ہو گئی اب توبہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے اب چلو نماز نہیں پڑھنی ہم تو آدھی ہم تو ہی گناہ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اگر توبہ کرنے کے بعد بھی شیطان اگر راہ ہدایت سے ہٹانے کی کوشش کرے تو پھر لا حول ولا قوۃ اللہ بلّہ العلی العظیم پڑھ کر اعدب اللہ من الشیطان العظیم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے پھر راہ مستقیم پر سرات مستقیم پر گمزن ہو جائی رب یہی وہ لوگ ہیں جن کا سلا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے وہ جنات ان تجریم ان تاشتی حل انہار دین فیحا اور ایسے باغات ہیں ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دما ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے نیم اجر العامل نیک عمل کرنے والوں کا کتنا پیارا صلاح ہے سبحان اللہ قرآن نے اس سلے کی طرف کس انداز میں اشارہ فرمایا وہ نیم اجر العامل نیک لوگوں کا کتنا پیارا اجر ہے کتنا پیارا صلاح ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمیں نیکی کا سلا فرمائے قد خلط مِن قَبْلِكُمْ کم یہ تو نیک لوگوں کا ذکر ہے اب گناگار لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے قد خلط من قَبْلِكُمْ کم کئی قومیں تم سے پہلے گزر چکیں جب انہوں نے گناہ کیے تو آج وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں ان پر دنیا میں عذاب آیا اور دنیا میں عذاب نہ آیا بال فرض انہیں ڈھیل دی گئی تو موت تو ساری لذتوں کو مٹا دیتی ہے آج قبر کا وہ پا رہے ہیں فصیر بس زمین میں چلو پھرو فن پھر دیکھو کئی کان آقی بیت پھر دیکھو کیسا برا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا کئی ایسے خندرات ہیں کئی ایسے آثار ہیں جہاں پر زمانے کی سب سے ترقی یافتہ قومیں رہتی تھی آج ان کا وجود تک نہیں ہے اللہ کا عذاب ان پر آیا اور قبرستان جائیں تو بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے کروڑ پتی بڑے بڑے وزرا قبروں میں پڑے ہیں حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کے جسم مٹی میں مل گئے یہ عبرت کے نمونے ہیں ایک نہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی زمین پہ چل کے دیکھیں کوئی باقی نہ رہا ہم بھی باقی نہ رہیں گے سب کو جانا ہے اللہ تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے ہادا بیان للناس یہ لوگوں کے لیے بیان ہے وہ و <الْمتقیم> اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. ہے کوئی نصیحت کو حاصل کرنے والا اب مسلمان غزوہ عہد میں جو رنجیدہ ہو گئے تھے تو بعض لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے یعنی ان کی ہمتیں جواب دے گئیں کیونکہ غزوہ عہد میں بہت بڑا سانیہ ہوا جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے والا آتا اور اے اور مسلمانوں سستی نہ کرو والا آتا اور افسردہ نہ ہو غم نہ کھاؤ وہ ان تم تم ہی غالب رہو گے لیکن شرط ہے ان کو تم اگر تم سچے مومن ہو سچے مومن بن جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے فن بردار ہو جاؤ پھر سستی بھی نہ کرو اور افسردہ بھی نہ ہو غلبہ فتح و نصر تمہیں ہی ملے گی اب مسلمانوں کو مزید سمجھایا جا رہا ہے ایم قرحن اگر تمہیں تکلیف پہنچی زخم پہنچے فقد مسل قوم قرم مثلو تو کافر قوم کو اسی کی مثل تکلیف پہنچی مراد یہ ہے کہ غزبائے بدل میں ستر کافر مارے گئے ستر گرفتار ہوئے اور ایسی شکست ہوئی کہ عرب کے اندر ان کی ناک کٹ گئی زلیل رسوا ہو گئے مگر پھر بھی انہوں نے لشکر جمع کیا ایک سال تیاری کی پھر دوبارہ تم پر حملہ کر دیا حالانکہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا حالانکہ ان کے لیے شہادت کا رتبہ نہیں ہے حالانکہ ان کے لیے اللہ کی رضا بھی نہیں اور جنت بھی نہیں ہے پھر بھی یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں سستی نہیں کرتے اور دل پر لے کر بیٹھ نہیں جاتے بلکہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں تو مسلمانوں تمہیں اگر ستر افراد تمہارے شہید ہو گئے اور تمہیں زخم آئے تم کیوں بزدل بنتے ہو کیوں حوصلہ اپنا پس کرتے ہو تم بھی ہمت رکھو اب آئندہ مقابلہ ہو ضرورت پڑے تو تم اللہ کی رزا کے لیے میدان جنگ میں بڑی محبت کے ساتھ اور ایمان مضبوط رکھ کر اترو اور تل کل لوحا بے نناس ایک قاعدہ بیان کیا گیا لوگوں کے درمیان دن کو ہم چینج کرتے رہتے ہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے کبھی روزی میں برکت ہے تو کبھی تنگی ہے کبھی تندرستی ہے تو کبھی بیماری ہے تو اچھا بزنس مین وہ جب مشکلات میں آ جاتا ہے تو حوصلے کی مدد سے وہ مشکلات سے نکل جاتا ہے حوصلہ رکھتا ہے یہ مشکل پیریڈ ہے میں اس سے نکل جاؤں گا آگے جا کر مجھے کامیابی ہوگی تو تم تو نیکیوں کا بزنس کرتے ہو تمہیں تو اللہ کی رضا چاہیے تم فتح و شکست کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ فتح ہو تب بھی اللہ ہم سے راضی ہے اور شکست ہو بھی جائے اور ہم شہید ہو جائیں تب بھی اللہ کی رضا بندی ہے تو ہم تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں یہ غزوہ عہد میں جو کچھ بھی ہوا اس میں کئی حکمتیں تھیں ایک حکمت تو یہ تھی کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جائے اور آپ کے فرمان میں لغزش ہو جائے تو پھر غلبہ دور ہو جاتا ہے اور فتح شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے ماڈرن بننے سے فتح نہیں ملے گی قرآن کے دامن سے وابستہ ہونے سے فتح ملے گی دوسری چیز جو اس میں حکمت تھی وہ یہ تھی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ <آمَنُوا> تاکہ اللہ تعالی ایمان والوں کی آزمائش فرمائے یہ ان کا امتحان تھا اور وہ ایمان والے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے زخم کھائے لیکن اللہ کی راہ سے نہ بھاگے وہ امتحان میں کامیاب ہوئے وہ یتتاخینہ منکم کم اور ایک حکمت یہ تھی کہ تم میں سے ستر افراد اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا یہ وہ عظیم و شان مرتبہ ہے جس کی تمنا ہر مومن کو ہوتی ہے واللہ لا يحب الوالمین اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا وَلِيُمَاحِسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اور اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے اس لیے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اور وہ صبر کرے تو اسے اجر ملتا ہے اور اجر سے اگر نیک ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناگار ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ یم شقل کافری اور ایک اس کی حکمت یہ بھی تھی غزوہ احد کی کہ کافروں کو اللہ تعالی مٹا دے تو بائیس کافر قتل کیے گئے اس غزبے میں مسلمانوں کو مزید تمبی کی جا رہی ہے تم نے کیا سمجھا ہے تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے جنت کے حصول کے لیے مشکلات آئیں گی امتحانات آئیں گے ان امتحانات میں پاس ہونا ہے ام الجنہ کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے ولمّا ابھی يعلم اللہ تعالی نے امتحان نہ لیا مجاہدین کا علامت الصابرین اور صبر کرنے والوں کا امتحان نہ لیا پر تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے تمہارا امتحان ہوگا کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے کون صبر کرنے والا ہے اولا قد کن تم تمن قبل جو میدان جنگ سے بھاگے تھے جب کافروں نے حملہ کیا اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے مسلمان بھاگے ان مسلمانوں کو تمبی کی جا رہی ہے کہ غزبائے بدر کے موقع پر یہ مسلمان جنگ میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ غزبائے بدر اچانک ہو گئی تھی اتفاقی طور پر تو جب شہدائے بدر کے اجر کو اور ان کے مرتبے اور مقام کو انہوں نے سنا تو انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش اب اگر جنگ ہو تو ہمیں اللہ شہادت کے رت بات فرمائے یہ تو تمہاری تمنا تھی قد تم تمن مؤ تمن قبل ان بے شک تم اس موت کے ملنے سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے اور جب گزبائے اوہد میں تمہاری آنکھوں کے سامنے موت آئی فقد رئی تم وہ ان تم بس بے شک تم نے اس موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیا تو پھر تو تمہیں آگے بڑھ کر شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی یہ تو جو تمنا کرتے تھے وہ تمنا تمہاری پوری ہونے کا وقت آیا اس میں تمبی ہے ان مسلمانوں کو بھی جو باتیں تو بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں لیکن جب امتحان کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں ثابت قدمی نصیب فرمائے اب یہ سوال تھا کہ بعض مسلمان اس لیے بھاگے تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے تو ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تو اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں رسول دنیا میں آتے ہیں اور جب تبلیغ کا پیریٹ پورا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں ان کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کے آکام کو پہنچانا ہے تو ایک نہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ ول علی وسلم ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے یہ دین جو حضور تمہیں دے جائیں گے یہ دین تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے تو تمہیں تو اس دین کے تحفظ کے لیے لڑنا ہے اب اگر بال فرض میدان جہاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے اور اللہ رب العالمین اپنے پاس انہیں بلا لیتا تو تمہیں ان کے دین کی خاطر تو اور اللہ کی راہ میں زیاد کرنے کی ضرورت ہے یہ بھاگنا کیا مانا رکھتا ہے